چوتھا جواب دیا ہے جاقم موسا بل بیدینات اور حضط موسا علیہ السلات وسلام تمہارے پاس آئے تھے روشن دلائل لے کے تو لے کے آئے تھے مع لے کے آئے تھے سمت تخص تم الجلا ممباد اور ان کے بعد تم نے کیا کیا بچڑے کو خدا بنا لیا ممبادی حضط موسا علیہ صلاح وسلام کے بعد یہی کہ ذمیر کدھر लौट رہی ہے سے موسی علیہ السلام کی طرف اچھا چلئے پھر اس طرح ترجمہ کرتے ہیں ولکد جاکم موسی سے موسی علیہ الصلوۃ والسلام آئے بالبینات واضحه دلائل لے کے ثم تخستم العجلہ من بعدی تو تم نے اس سے موسی علیہ الصلوۃ کے بعد یعنی جب وہ گزر گئے دنیا سے تو تم نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا پھر تو یہ ترجمہ ہوگا روشن ہاں یہ بیانات کی طرف لوٹ رہی ہے کیونکہ استموس علیہ السلام کے جانے کے بعد ٹور پہ جانے کے بعد اگرچہ یہ واقعہ ہوا ہے لیکن مسا علیہ السلام واپس بھی تو آ گئے تھے ان کی موجودگی میں بھی تو پرست ہوئی ہے چاہے ایک لمحے کے ہی ہوئی ہو تو اس لیے ہی کا جو مرچا ہے مفسرین کہتے ہیں صحیح چیز زیادہ یہ ہے کہ بیانات کی طرف لوٹایا جائے کہ تم میں تمہیں استحم علیہ السلط آئے تھے واضح دلائل لے کے اور ان واضح دلائل کے بعد بھی تم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا ٹھیک ہے وان تم ظالمون اور اس حال میں بھی تم ظلم کرنے والے تھے یہ ہے زمائر جب آدمی سوچتا ہے نا ان کو حل کر لیتا ہے تو پھر ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آتی ہے